نور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب مدری چین کے ناظرین اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمت کہ ہم رمضان المبارک کے آٹھ روزے پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور آج ماہ رمضان مبارک 1434 سو چونتیس کی نویں شب ہے سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک یہ جاری ہے اور آج اس کا آٹھواں سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں ایپسوڈ اس کو کہتے ہیں آپ تصور کریں آپ کے گھر ایک مہمان آتا ہے آج کل افطاریوں کا بھی سلسلہ گھروں پہ رہتا ہے اور لوگ گھروں پر دعوت کرتے ہیں اکا دکا مہمان بھی آ جاتے ہیں چچا مامو بھی آ جاتے ہیں بھائی وغیرہ آ جاتے ہیں کوئی دوست آ جاتے ہیں آج میرے گھر پر افطار کر لینا تو وہ پہنچتے ہیں آپ کے یہاں اب وہ کہتا ہے یار میرے پاس گاڑی نہیں ہے یار ہاں میں آ جاؤں گا لینے کے لیے ہاں آپ آ جاؤ گے اب وہ گاڑی لے کر پہنچے آپ ہارن بجایا وہ باہر آیا جس سے گاڑی میں بیٹھا ہاں तुम्हारी गाड़ी में एसी नहीं है नहीं यार ए सी तो नहीं है अच्छा यार क्या कटारा गाड़ी रखिए यार अब मुस्कुरा के बोले गए यार चले घर चले हां हाँ हाँ चलो चलो चलो देर हो गई यार जल्दी चले चले अब आप जब सीट से पीछे नहीं होती यार आप यही करेंगे ठीक گھر آ گیا اچھا اچھا گھر آ گیا چلے چلے گھر میں داخل ہوئے بیٹھتے ہی گھر کے سامان تو دیکھے گا یار وہی سامان نہیں ہے جو پہلی دفعہ میں آئے تھا چور عرس پہلے ہی تمہارے گھر میں تھا بدلا نہیں ہے وہی پرانے سو وہی پرانے پردے کلر بھی نہیں کہہ رہا یار آپ مسکراتے رہیں گے جی جی. اتنے میں آپ کے بچے آئیں گے انکل کرتے ہوئے چچا کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوں گے اور وہ سلام کریں گے ملیں گے تو وہ بھی کہے گا ماشاءاللہ بچے بڑے پیارے ہیں جی جی یار ان کو کپڑے صاف ستھرے نہیں پہناتے یار وہ دوسرے کپڑے پہنا دیتے یار یہ کپڑے پہنانا ضروری تھے آپ پھر مسکرائیں گے جی جی جی کھانا پیش کیا جائے گا وہ پچھ والا شربت ہوتا نا یار وہ بڑا پیارا تھا پورا میں پہلے کا وہ پورا اس نے بھی مسجد کلام کر رہا تھا کر لیا اور آپ مسکراتے رہے خیر دوسرا سیشن شروع ہوا مغرب کے بعد کا اور आपने खाना रखा तो पुलाव बनाया था बिरयानी बड़ी बिर्या। अच्छी थी लास्ट टाइम मैं तुम्हारे पास आया था वो बड़ी प्यारी बिरयानी चले पुलाव भी ठीक है थोड़ा नमक देना है नमक थोड़ा कम है यार वो डिश मुझे बहुत पसंद थी जो पहले चल ये भी ठीक है ये भी जरा पकड़ाना यार है थोड़ी तेज है मगर ठीक है चाय की बारी आएगी چائے ڈالیں گے آپ جب وہ چائے ڈالیں گے تو وہ دیکھے گا اور ڈالو ہاں یار اور ڈال دو نا یار پھر چائے اب وہ ڈالیں گے اب وہ پانی مانگے گا بعد میں تھوڑی دیر کے بعد آپ پانی دیں گے وہ پانی پیے گا ٹھنڈا نہیں کر تو مارے گا یار گرمی ہے یار اے سی تو چلاؤ پھر آپ اسی کی طرف توجہ کریں گے اے سی چلائیں گے پانچ دس منٹ کے بعد بولے گا ہر بہت اے ایسی چل رہا ہے یار ٹھنڈا نہیں کر رہا ایسی تو تبدل کر رہا ہے ٹھنڈا ہی نہیں کر رہا عجیب کٹارا قسم کے اے سی لگایا ہے تو میں یار گرمی سے حالت خراب ہو رہی ہے اچھا میں چلوں اجازت ہے آپ تو آپ بولو گے کہ نہیں تو بیٹھو آپ بولیں گے جا اور آخری بار جا آج کے بعد میرے گھر پہ مزا آنا یہ آپ منہ پہ نہیں بولو گے آپ تو مہذب آدمی ہیں نا لیکن کیا بتائیے کہ ایسا مہمان جو کسی کے گھر میں جا کر اس قدر تنقید کا انداز اختیار کرے آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا اصل میں انسان کا نیچر ہی ایسا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو پسند ہی کرتا اور باعث کا نیچر ہوتا ہے کہ ان کو کھائی نہ کھائی ہر چیز میں تنقید کرنے کا اور مطلب کس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس شاید اسے مینرس ہی نہیں ہیں کہ کسی کے گھر میں جاتے کیسے ہیں دروازے پر بھی جائیں گے تو گھنٹی ماریں گے کہ بس علام و حافظ گھنٹی پر گھنٹی مطلب تنگ آ جاتا ہے بھی نا وہ بھی کرتا ہے کہ آج کے بعد میرے گھر میں گھنٹی نہیں ہونی چاہیے یار جب یہ نہ آیا گھنٹی نہ ہو ایسا گھنٹی ماریں گے یا نیچے سے کبھی کو آواز لگانے کا رواج ہمارے عموماً ہے آواز لگائیں گے تو آواز بھی لگاتے چلے جائیں گے اور کبھی سیڑھیوں سے چلاتے ہوئے اوپر چڑھیں گے تو گھر میں بیٹھیں گے تو تن تو تنقید مسکرانے پر تنقید بات کرنے پر تنقید معذ اللہ کو پھل آ گیا تو پھل پر بھی تنقید کرنے سے نہیں چکتے کسی دکان پہ جائیں گے تو تنقید ایون کہ ایسے لوگ جب اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں نا تو اپنے گھر میں بھی بیزار کر کے رکھتے ہیں اور تنقید پر تنقید تنقید پر تنقید کرتے چلے جاتے ہیں جبکہ ہماری امی جان امن مومن عائشہ صدیقہ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاق اور کردار کا یہ منظر پیش کرتی ہیں کہ کبھی کسی کھانے میں آقا نے عیب نہیں نکالا اگر بھوک ہوتی تو کھا لیتے اور چھوڑ دیتے عیب نہیں نکال دیتے اور اس قدر شفقت اور اس قدر خوبصورت دلکش اور نرم طبیعت تھی میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الس ربی اللہ تعالی عنہ جو برسوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادی میں خاص کس سعادت پاتے رہے خود فرماتے ہیں کہ کھلا سا کہ جیسا کہ نکتہ چینی کرنے کی عادت نہیں تھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اور کبھی بھی مجھے اف نہیں تھا اور کہا ایک رواج ہے کہ یہ کام کیوں کیا یہ کام کیوں نہیں کیا اس طرح کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج مبارک نہیں تھا ہمیں ہمارا انداز ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری طرف آئیں لوگ ہم سے محبت کریں لوگ ہمیں بلانے کو پسند کریں بعض کے مزاج میں بڑی گنا کی عادت ہوتی ہے اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کے وہ بھی میزبان کی دل آزاری کا سبب بنتی ہیں جا کر بعض کا ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں ایک شخص ایک کے گھر پر گیا اور کھانے پر بیٹھے تو کہا کہ یار وہ نہیں ہے پتا نہیں کو سیدھا کوئی سی چیز مانگی نا تو وہ باورچی خانے گیا بچوں کی امی کو کہنے لگا کہ وہ ہے تو کہا نہیں وہ تو نہیں ہے ایک منٹ دیکھتے ڈبہ نکالتا دبا خالی تھا شاید سیدھا تھا کوئی ایسا آٹا یا میدے قسم کی چیز ہوتی ہے جس سے وہ بنتا تھا تو کہا پھر چلو ایک منٹ وہ دوڑا باہر گلی میں کرانی کی دکان پہ گیا کہا یار ایسے نہیں ہے یہ چیز اگر مجھے دے دو نا مہمان گھر پر آئے اس کو پکا کر کھلانا اس نے بھی قرضہ چڑھایا ہوا تھا اس نے منع کر دیا بولا بھائی جا پچھلا تو اتارو پھر اگلا لینے کے لیے آنا وہ گھر گیا کہا کیا کریں یار گھر والوں نے کوئی برتن دیا بولے ٹھیک ہے اس کو فروخت کریں وہ گھر کا برتن لے کر گیا اور فروت کر کر آیا اور آ کر وہ سامان لیا اور گھر والوں نے پکایا اور پکا کر جب اس نے مہمان کے آگے رکھا تو مہمان نے خیارے یارے واہ واہ واہ واہ کھا کر کہنے لگا بس یار انسان کو کرنا کرنی چاہیے جو ملے اللہ کی بارگاہ سے بس کرنا چاہیے ہریش نہیں ہونا چاہیے مزمان دلی دلی میں کہنے لگا کہ اگر اس بات پر تو عمل کر رہا ہوتا تھا تو مجھے میرے گھر کی پلیٹ یا برتن نہ بیچنا پڑتا کیسے لوگ ہوتے ہیں جا کر طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں یار یہ ہے یار یہ ہے مطلب واقعی کا جب ڈش میں کھانا کم پڑ جائے اچھا میزبان دیکھ بھی رہا ہے کہ ڈش میں کھانا نہیں ہے یا پیالے میں سالن نہیں ہے مزاج کی بات ارض کر رہا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ارض کر رہا ہوں اپنا ایک نظری ارض کر رہا جی کرتا کہ اس سے کہا جائے گا جا اور چاول لائیے گا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ چاول نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ چاول ختم ہو گئے ہو سکتا ہے سالن ختم ہو گیا ہو سکتا ہے سویٹ ڈش ختم ہو گئی ہو ہو سکتا ہے وہ چیز گھر میں نہیں ہو یعنی مجھے یاد ہے باقاعدہ سنت جب پہلے سفر تو امیر سنت کا مزاج مبارک تھا کہ آپ نمک کی ڈبیا اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے جی ہاں کیونکہ نمک کے بارے میں ہے کہ نمک نمکین کے بارے میں کہ خانے سے, خانے کے اول آخین نمکین کے استعمال سے ستر بیماریاں دور ہوتی ہیں اول آخی نمکین استعمال کرنے کی غرض سے امیر سنت نمک کی ڈبیا اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے کھانا کھانے سے پہلے نمک چاٹتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد نمک چاٹ لیتے بلکہ میں متعدد مرتبہ دیکھتا ہوں اب بھی مدنی چینل پر دیکھتا ہوں کہ پانی کی بوتل آپ کے ساتھ ہوتی ہے یا نہ کسی سے پانی مانگنا پڑے نہ کسی سے نمک مانگنا پڑے جو ہے وہ ہے جو نہیں ہے وہ نہیں ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم مدنی چینل کے ناظرین افطار کے وقت جائیں یا عام دعوتوں میں جائیں گھر میں جائیں یا کہیں بھی جائیں مہمان کے اپنے کچھ ایٹیکٹس ہوتے ہیں مہمان کے اپنے کچھ مینرس ہوتے ہیں شخصیت میں تنقید کا مزاج نہ لگے بعض کا مزاج ہے کہ وہ کسی کی اچھی چیز کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی کوئی کہے گا تو تنقید کچھ لکھے گا تو تنقید کسی کا عمل ہوگا تو تنقید یعنی ان کا کام اس کے اس عمل کے اندر سے کمزور پہلو تلاش کر کے اس کو اجاگر کر کرنا ہوتا ہے کبھی کبھار یہ بات اچھی بھی لگتی ہے سمجھ میں بھی آتی ہے ایسا ہونا بھی چاہیے لیکن ایک مقام و منصب بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز بیان جو کرنی ہے اس کے کرنے کے ایک انداز ہوتا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس طرح کی کوئی چیز ملاحظہ فرماتے ہیں یا کوئی ایسا عمل ہوتا کہ کوئی کسی کے بارے میں وہ پتا چلتا کمزور بات تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فروض ہوتے یا یوں ارشاد فرماتے کہ یہ بازوں کو کیا ہو گیا جو یہ یہ کرتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ یہ کرتے ہیں یعنی کسی کو ڈائریکٹلی کسی چیز کے بارے میں بات کرنا اچھا آپ نے بات کر دی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سو باتیں جانتا ہوں مگر اس کا صرف ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں کرتا بازوں کا مزاج ہے بازوں کا مزاج اس قدر عجیب ہوتا ہے کہ گھر پر آتے ہیں بیٹھتے ہیں اس کی چگلی اس کی بت اس کی لگائی اس کی بجائی کبھی اس رشتہ دار کے کیڑے نکالیں گے کبھی اس کے کیڑے نکالیں گے پھر اچھا پھر کسی اور کے گھر پہ جائیں گے تو جس کے گھر سے ہو کر گئے ہاں میں کل گیا تھا اس کے گھر پہ یار کل میں وہاں دعوت تھی اب اس کے گھر پہ بیٹھے جو کل کی دعوت کے وہ کیڑے نکالے گا نا اس کے یہاں بیٹھ گئے جو گیبتیں کریں گے جو اس کی مطلب کہ برائیاں بیان کریں گے اچھا بھی جس کے گھر میں برائی بیان کر رہے ہیں وہ صاحب اس کے جانے کے بعد فون کریں گے رکل تمہارے پاس یہ آیا تھا ہاں یار تم نے اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا اب آپ کے پاؤں زمین نکل جائے گی یار اگر اس کو میرے ہاں کوئی ایسی چیز خراب لگی تھی تو یا تو وہ ضبط کر لیتا صبر کر لیتا برداشت کر لیتا درگزر کر دیتا یا اگر بہت ہی زیادہ سخت آ جاتی تو مجھے کو کہہ دیتا میں مطلب کہ اپنے یہاں کے کوئی اصلاح کی صورت کرتا بلکہ اس میں جو اس کی دس قسم کی غلط فہمیاں تھی میں اس کی غلط فہمیاں دور کر دیتا اب وہ جس نے اس کو کہا کہ کل تیرے پاس ہی آیا تھا اور تھی کا ایسا کیا وہ فون کرنے والا یہ بات بھی یاد رکھی کہ یہی شخص جب تیسرے کے گھر پہ جائے گا اس اب آپ کی باری ہے ایسے لوگوں کو اپنا علاج کرنا چاہیے جو لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں ان کی خامیاں دیکھتے ہیں ان کی برائیاں دیکھتے ہیں ان کے بچوں کی برائیاں دیکھتے ہیں ان کی گھر کے نظام کی حوالے سے یار اس کے گھر یار جو یار باتھ روم سے بدبو آ رہی تھی اس کے یار اس کا ڈرائنگ روم یار بالکل بیٹھنے جیسا نہیں تھا دفتر, دفتر خان بچھا سی بو آ رہی تھی اس کے دفتر خان سے پلیٹ بھی بڑی عجیب وغیرہ تھی اور وہ پیا رکھا تھا وہ تو ٹوٹا تھا پیا تھا کیا روزہ تھا بھوک لگی تھی اب کھانا نہیں کھائیں گے یار آپ کو حیاء نہیں آتی یار شرم نہیں آتی ابھی ایک دن پہلے گھر کا نمک کھایا ہے آپ نے اور اگلے دن جا کر اس کی اتنی برائیاں کر رہے ہیں آپ اس کے بچوں کی برائیاں تو اس کی برائیاں تو پھر اس کے بلڈنگ کی برائیاں تو پتا نہیں کیا کیا یہ انداز ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے اور یوں کسی کی برائیاں کرنا کسی کا یہاں تنقیدی پہلو لے کر جانا اور یہ وہ عادت اچھی نہیں ہے آپ ایک دن اپنا معیار اپنا وقار اور اپنی عزت کھو دیں گے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہمارے یہاں ضرور لوگوں کا ایسا مزاج نہیں ہے ایسے لوگ بھی سینے سے لگائے جاتے ہیں اور آنکھوں میں بٹھائے جاتے ہیں لیکن یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے جو تگلیاں کرتے ہیں اور آ, غلط فہمیاں پیدا کرواتے ہیں اور لوگوں کے گھروں پہ جا کر ان کی دل آزاریہ کرتے ہیں یار وہ ٹشو دینا یار زندگی بھر کیا ٹشو پیپر استعمال کرتے ہیں آپ بے گھر میں ٹشو نہیں ہوگا وہ شرمندہ نہیں ہوگا یا ٹشو پیپر دے دیجئے نہیں نہیں ہوتی گھر میں یار بعضوں کا ترکیب بےچارا بڑی مشکل کے ساتھ تو اس نے آپ کے لیے اعتماد ٹشو ہمارے یہاں کو روزمرہ کی استعمال کی چیز نہیں ہے نارملی ہمارے گھروں میں خصوص میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور سکتا ہند بنگلہ دیش اس طرح کے جو ممالک ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں نارملی ہمارے گھروں میں ٹشو پیپر کے باکسس نہیں ہوا کرتے یہ دوسرے ممالک ہیں عرب ممالک ہیں ان میں میں نے کسرت کے ساتھ ٹیشو پیپر کا استعمال دیکھا ہے. اور دیکھا بھی اور بڑی بے دردی کے ساتھ ٹیشو پیپر کا استعمال کرے ایک نکالنے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے ٹھک ٹک ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک چھ سات ایک ساتھ نکالیں گے یوں کریں گے اور پھینک دیں گے حالانکہ میں دیکھتا ہوں ایک سے گزارا ہو سکتا تھا اتنا اتنا منہ پہ کیا میل چپکا ہوا ہے کہ آپ کو چھ سات ٹیشو کی ضرورت پڑ گئی اور وہ بھی صاف کرے فکر رکھو گزارا نہیں ہوگا ایک نکالنے گزارا کر لیں ضرورت ہو دو تو دوسرا نکالے گزارا کر لیں لیکن بڑی بے دردی کے ساتھ ٹشو پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے مساجد میں بھی ٹشو پیپر کے باکسز رکھے ہوتے ہیں بٹ نارملی ہمارے ہاں. میں پاکستان کی بات کروں میں ہند میں بھی میری حاضری ہوئی گیا ہوں. بنگلہ دیش بھی میری میں میری حاضری ہوئی ہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے میں نے وہاں بھی دیکھا ہے اور بعض افریقی ممالک میں بھی حاضری ہوئی ہے ہر جگہ ٹشو پیپر کلچر نہیں ہے ٹشو لیکن ہر جگہ ٹشو پیپر کلچر نہیں ہے اب آپ بیٹھ کے ٹشو پیپر ما... آپ کے اپنے گھر میں ٹیشو پیپر کبھی زندگی میں داخل نہیں ہوا اور آپ یہ جگہ ٹیشو پیپر مانگ رہے ہیں ٹیشو پیپر لانا ہو گیا کہ میں ٹیشو پیپر نہیں ہے گھروں میں کسی کے ہم جائیں تو گھروں میں جا اس طرح کے مطالبے کرنا بیٹھنے کے لیے جگہ کا مطالبہ کرنا اس نے جہاں بٹھایا وہاں بیٹھ جائیں تو یہ جو آ, میں نے جو ابتدائی جو ابھی اس میں نے آپ سے باتیں کی اس پر میرے پیارے بھاپا امیر علیہ سنت نے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے جب ہم کسی کے گھر میں جانے کا ہمیں اتفاق ہوتا ہے مہمان بنتے کسی طرح بھی ہمارا جانا ہوتا ہے تو اب چند مدنی پھول امیر علیہ سنت کے میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں اس کو اپنے دل کے بندی سے میں سجائیے ہر ایک اس کا لحاظ رکھے بعض اوقات انسان سفر کرتا ہے کہیں جاتا ہے تو ایک ایک دو دو دن تک بعض اوقات کسی گھر پر قیام کرنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے جیسے آپ باب المدینہ کراچی سے سفر کر کے مرکز لاہور چلے گئے اور وہاں آپ کو کسی اسلام بھائی نے کسی گھر پر بھی آپ ایک یا دو دن مہمان آپ بنتے ہیں تو وہ ایک دو دن اپنے گھر میں رکھتے ہیں کمرہ آپ کو دے دیتے ہیں پھر تین ٹائم کا کھانا دیتے ہیں گاڑی دیتے ہیں آپ آتے جاتے ہیں پھر سونے کے لیے ترکیب ہوتی ہے بستر وغیرہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے یہ روٹین نارملی طور پر دنیا بھر میں چلتی رہتی ہے کہ انسان کسی گھر میں جاتا ہے ایک یا دو دن کے لیے مہمان بن جاتا ہے مہمان ویسے تین دن ہوتا ہے تو مہمان نوازی کے حوالے سے تو اب اس طرح ہم چاہے لمحے کے لیے جائیں گھنٹوں کے لیے جائیں کہ دنوں کے لیے جائیں ہمارا مزاج اور انداز کیا ہونا چاہیے اس پر غور کیجیے گا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے امیر سنت کے مدنی پھول بڑھاتا ہوں درود پاک پڑھیے درود پاک پڑھیے صل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آپ فرماتے کسی کے گھر میں جب بھی کھانا کھائیں تو پیش کردہ ڈش کے بارے میں ہرکز اس طرح کی باتیں بھی نہ کریں بعض لوگ کہ اچھا یہ ہے یہ ہمارے گھر میں جو بنتی ہے نا آپ کو میں کیا بتاؤں اچھا میں اس کے گھر میں جو میں گیا تھا اس نے بھی یہی چیز بنائی تھی مگر اتنی ٹیسٹی بنائی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اب آپ بتائیے کہ جب آپ یہ بات کریں گے میں اپنے انداز سے آپ کو بیان کر رہا ہوں جب آپ یہ بات بیان کریں گے کسی کے یہاں بیٹھ کر کہ یہ جو ڈش آپ نے بنائی ہے ہمارے گھر میں جو یہ بنتی تھی نا کیا بات ہے یار اور یا میں فلاں کے گھر گیا تھا وہ پچھلے مہینے وہ حامد کے یہاں میں تھا یار اس نے بھی یہی ڈش بنائی تھی اگر یار اس کی ڈش کی بات ہی کچھ اور تھی اب بتائیے اب بیچارے نے اتنی محبت اور پیار سے اور خرچہ کر کر آپ کو یہ چیز بنا کر دی اور آپ کی یہ بات کر دل نہیں توڑ دے گی بچنا چاہیے اسی طرح خزو سوالات سے بچیے کسی کے یہاں جانا ہوتا ہے تو यार کوئی چیزیں के رکھی ہوئی ہے یہ کتنے کے لیے اچھا گھر کا کرایہ کتنا ہے اچھا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کو نہ وہ لینا ہے نہ آپ کو مطلب اس بلڈنگ میں کرایہ کا مکان لینا ہے کوئی مقصد نہیں ہے صرف حضور سوالات نہیں وہ بتانا چاہتا چیز بعض شو پیس اتنا قیمتی نظر آتا ہے اگلا سمجھتا ہے کہ یار یہ ہوگا کوئی دس بیس تیس ہزار روپے کا مگر یہ ہوتا ہے دو چار سو کا بعض اگر لوگ گڑیا ہیں اب یہ برانڈیڈ گھریوں کی بھی نقل بنتی ہے آپ کو بھی پتا ہوگا اور دو دو تین تین نکلیں بنتی ہیں ہر چیز میں نقل تو بنی جاتی ہے اگر کاسمیٹکس کے آئٹم میں بھی نقلیں بنتی ہیں ون نمبر ٹو نمبر تھری نمبر تو برانڈیڈ گھریوں میں بھی نم کا نقلیں بنتی ہیں اور وہ اسی بالکل وہ نقل بھی ایسی عقل سے کرتے ہیں کہ ایک تجربے کار آدمی تو پہچان لے نارمل آدمی نہیں پہچانتا اب وہ ایسی خوبصورت چیز گھر میں رکھی ہوئی ہے شاپس کے طور پر اور ہاں اس کے بچے یاری کتنی کی ہے آپ کو لگتا ہوگا یار یہ ہوس بیس ہزار روپے کے پتہ چلے سو دو سو روپئے کی چیز لے کر آیا تھا مارکیٹ سے اب نہیں بتانا چاہتے بعض لوگ لگتا ہے لیکن قیمتی نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں بہت قیمتی لگتی ہیں چمک ٹمک بڑی ہوتی ہے اور چیزیں سی بنتی ہیں میرے زیادہ اس چیز کو آپ بھی محسوس کرتے ہیں تو کیوں پوچھتے ہیں کوئی کرایہ کی نہیں بتانا چاہتا کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں یا کیا ہے وہ ہے وہ نہیں کیونکہ اس معاملے میں امیر علیہ نے میناج العبدین کے حوالے سے ایک رکایتی بیان کی ہے کہ اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں کہ عزرت سیدنا حسان بن سینان علیہ رحمت المنان ایک بار کسی عمارت کی کری سے گزرے اس کی چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا دیکھ کر اس کے مالک سے پوچھا یہ اوپر والا کمرہ کب کم بنایا یہ پوچھتے ہی ندامت کا احساس ہوا کہ مجھے اس پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ نے اس فضول سوال کی وجہ سے کفارے میں ایک سال کے نفری روزے رکھے اچھا اگر کہیں دعوت کے موقع پر میزبان کی طرف سے اگر سوال ہو جائے کہ ہمارا کھانا کیسا لگا پوچھتے ہیں حالانکہ یہ پوچھنا نہیں چاہیے یہ جو بھی ہمارے جو محضوبہ اب تو خیر اب میرے سامنے تو آپ ہی ہیں من تھے لگے ناظرین اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ میں سے بعض وہ بھی ہوں جن کے گھروں میں آ دعوت ہو اور وہ بیٹھے دیکھ رہے ہو دعوتوں میں البتہ دیکھنے کا رجحان کم ہوتا ہے شور بہت ہو رہا ہوتا ہے گھر کے اندر پھر بھی مجھے مخاطب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں بھی کوئی سی دعوت ہو تو یہ سوال ہمارے عموماً ہوتا ہے آپ کو کہنا کیسا لگا ہے بڑا آزماشی سوال بعض کا وہ آئٹم پسند نہیں ہوتی لیکن وہ کھا رہا ہوتا ہے بل لکھنے کے لیے مگر اگر کسی نے ایسا سوال کر ہی لیا تو امیر سنت مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کر لے ہمارا کھانا کیسا لگا تو اگر پسند آیا ہو تو تعریف کر دیجیے ورنہ چپ ہو جائیے یا بات بدل دیجیے جھوٹ مت بولیے مثلاً پسند نہ آنے کے باوجود یہ نہ کہیے کہ بہت اچھا لگا پھر ہم سنت فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو اس طرح نیکی کی دعوت پیش کیجیے کہ دعوت اسلامی کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 389 پر ایسے سوالات کرنے سے منع کیا گیا جس میں یہ خطرہ ہو کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مروت میں جھوٹ نہ بول دے تو یہ غیبت کی جو تباہ کاریاں کتاب آپ کے گھر میں ہونی چاہیے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب اس کے صفحہ نمبر 389 سے شروع کریں گے تھری ایٹی تھری تک 389 تو 390 ایک صفحہ ہو گیا ٹوٹل ایک یا دو سفے اس کا مطالعہ کر لیجئے وہاں جھوٹ پر مجبور کرنے والے چودہ سوالات کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں اب سارے گئی ہے, اب میں یہ اس کو پڑھنے بیٹھوں گا تو میرے آگے کا مواد رہ جائے گا کالس بھی آپ کی آ رہی ہیں تو مجھے کالس بھی آپ کی لینی ہے پھر امیر علی سنت کی طرف ہمیں جانا ہوتا ہے تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اسے سوالات سے ہمیں بچنا چاہیے جو اگلے کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کریں اچھا اس کے علاوہ جہاں اس طرح کا قیام ہونا نا وہاں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے باہر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم نے ٹشو پیپر کی ہی مثال دی تو بعض لوگوں کا تو اچھے مینرس ہوتے ہیں نو no ڈاؤٹ اچھا طور طریقہ ہوتا ہے ٹیشو پیپر سے یا کوئی بھی ایسی چیز صاف کرتے ہیں تو وہ اٹھا کر پھینکتے نہیں بلکہ ہیں بلکہ سنبھال کر رکھتے بعض لوگوں کا یہ بھی مزاج ہوتا ہے یا وہ ڈسٹ بن نہیں ہے یا ڈسٹ بن ہمارے یہاں گھروں میں نہیں رکھی جاتی ہمارے کمروں میں ڈسٹ بن نہیں رکھی جاتی ہم... آپ کے گھر میں ڈسٹ بن نہیں ہے تو آپ نے مانگی کیوں کیا آپ نے ہر کمرے میں ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہے جسے جس کوڑا ڈالا جاتا ہے نہیں ہوتا بعض ہوگا اس چیز کر کے ٹیبل پر رکھ دی جاتی ہے فرش پر رکھ دی جاتی ہے اٹھا کر پھینکا نہیں جاتا کوئی محلے کی گلی میں نہیں کھڑے آپ کہ آپ نے یو ٹیشو پیپر سے کوئی صاف چور اٹھا کر یہ آپ نے پھینک دیا تو اس طرح گندگی نہیں کرنی چاہیے کسی گھر پہ جائے بچوں کو ابھی سے سکھائیں بچے بعض اوقات اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو بعض اوقات جس کے بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا عموماً اس طرح کے مہمانوں کو میزبان آئندہ بلانے میں تھوڑا چھچکتا ہے بچوں کی بھی ابھی سے تربیت ہونی چاہیے کیونکہ بچے بعض اوقات جا کر جو دھوم پچھاڑ کرتے ہیں بچے یہ عموماً کرتے ہی ہیں اور بعض اوقات گھر میں سے رونق بھی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں بچوں کو مینر سکھانے پڑیں گے کہ کسی کے گھر جائیں تو وہ اس کے گھر کی چیزوں کا لحاظ رکھیں اور وہ چیزیں ضائع نہ ہونے دیں اور گندگی سے اس گھر کو بچا کر رکھیں تو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اچھا اسی طرح جیسے میں نے عرض کی کہ جو چند دنوں کے لیے کہیں رکتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں تو ہو سکے تو بستر کو لپیٹ لیجئے رضائی آپ کو اگر دی گئی تو رضائی کو لپیٹ لیجئے کہ اگر آپ جیسے کہ سونے والے کمرے سے باہر نکل کر کہیں جا رہے ہیں تو جو سو کر جب بندہ کمرے سے باہر نکلتا ہے تو تولیہ وہاں پھینکا ہوا ہے تو یہ کپڑے وہاں پھیے ہوئے ہیں تو بستر یوں ہے تو رضائی یوں لپیٹی ہوئی ہے چادر ادھر ڈلی ہوئی ہے آپ کے جانے کے بعد جناب وہ میزبان پھر آپ کے کمرے میں آئیں گے اور جناب کیا مطلب پورا کمرہ صاف کریں گے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کہیں اس طرح کے مہمان بنے ہیں اور جب آپ اپنے کمرے سے باہر نکلیں اور جب کوئی آپ کے جانے کے بعد میزبان میں سے کوئی اگر آپ کے کمرے میں داخل ہوتا ہے وہ دیکھ کر حیرت رہ جائے کہ یہاں کوئی سویا بھی تھا یا نہیں یہاں کو رہا بھی تھا یا نہیں باتھ روم میں جائے تو پتا چلے کہ باتھ روم بالکل صاف ستھرا ایسا ممکن تو ہے نا آپ گھر تو سکتے ہیں بے درکاری کیوں بے ہی کیوں کسی کے یہاں جانے اس نے اپنا گھر دیا آپ کو مہمان بنایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے وہ مشقت ڈال دیں بلکہ اچھا تاثر دیں کہ آپ کے جانے کے بعد اس کو لگے گیا یار یہ ہمارے ہونا چاہیے نیکی پرہیزگاری کے ساتھ اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ رہیں بد نگاہیاں نہ ہوں لوگوں پر بوجھ مت بنیں اور جب مرد مردوں کے ترکیب میں عورتیں عورتوں کی ترکیب میں رہیں ایسا مطلب کے ماحول ہو کہ آپ کی شرم آپ کی حیا آپ کا تقوی آپ کی پرہیزگاری آپ کی صفائی آپ کی ستھرائی آپ کی آپ کی جو اچھے مینرس ہیں اچھا طور طریقہ ہے یہ میزبان کو اس بات پر بار بار اکسائے بر انگیکتا کرے یار یہ ہمارے گھر آئے یہ ہمارے گھر رہے اور آپ کی نیکی پرہیزگاری اور آپ کی احتیاطیں نہ جانے کیا کیا, کیا اس کے گھر پر جی مختلف برکتوں کا سبب بن جائیں اور وہ آپ کے وجود سے برکتیں پا رہا ہو آپ کے وجود سے اس کو اور مطلب کے فائدہ ہو رہا ہو تو یوں باتھ روم وغیرہ کی صفائی وغیرہ بھی اخلاق کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں میں بہت ساری باتیں اخلاق کی طور پر عرض کر رہا ہوں اور اخلاقیات بہت اہمیت رکھتے ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے انسان کی شخصیت کے لیے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اپنی چیزوں کی اپنے کمرے میں بھی, بھی جہاں آپ ہوتے, وہاں ہوتے ہیں وہاں کیا یہ چیز پھی ہوئی ہوتی ہیں ایون کہ آپ اپنے گھر میں بھی, بھی چیز کا خیال رکھ سکتے ہیں ضروری ہے کہ آپ کے کمرے کی بکھری ہوئی چیزیں آپ کے بچوں کی امی اور آپ کی بہن یا آپ کی مائی درست کریں کیا آپ اپنے کمرے کے اندر اس طرح کی درستی والے سامان نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے کمرے کے اندر چیز اٹھا کر ٹولیا باہر نہ کرنے کے لیے ٹولیا پڑا ہوا ہے کپڑے یوں ہی پڑے ہوئے ہیں جوتے یوں ہی پڑے ہوئے ہیں الٹے تو الٹے پڑے ہوئے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ گھر کی خواتین ہی یہ کریں ہم نہیں کر سکتے ٹولیا اگر آپ کا گیلا ہے تو کیا آپ تولیا خود اپنے ہاتھوں سے گیلری میں جا کر اس کو سکھانے کے لیے نہیں رکھ سکتے ضروری ہے کہ گھر کی خواتین ہی جا کر گیلری میں جا کر, میں جا کر یہ تولیا سکھائیں آپ کے پرانے کپڑے آپ اٹھا کر واشنگ مشین کے پاس جہاں کپڑے دھوئے جاتے وہاں نہیں ڈال سکتے آپ اٹھا کر ایک چیز نہیں رکھ سکتے کیا کبھی اپنے کپڑے خود استری نہیں کر سکتے کیا اپنے کپڑے کبھی خود پے ہی نہیں کر سکتے کیا کھاتے کھانے سے اٹھتے پر اپنی پلیٹیں خود نہیں اٹھا سکتے جیسے بھی آپ کا کھانے سے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہوگا ہو سکتا باب المدینہ والوں کا بالخصوص تو اٹھے اور اب یہ کہ یار اٹھا یار آپ تو پیٹ بھر کے کھانا کھایا اٹھا بھی نہیں جا رہا اٹھانے کے لیے گھر کے چار آدمی آپ کو آئیں گے اٹھ کر سیدھا صوفے بیٹھ گئے یہ اٹھانے گھر والے نے شروع کر دیا اب اٹھتے اٹھتے اگر پلیٹ دھو کر پینے کی اللہ کرے ہمیں عادت نصیب ہو جائے گا جو شخص پلیٹ دھو کر پیتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے پلیٹ دھو کر پی لیجیے گا اگر آپ ابھی کھانے سے فارغ ہوئے تین بار انگلیاں بھی چاٹ لیجیے برتن چاٹ لیجئے کہ انگلی چاٹنا اور برتن چاٹنا یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے حدیث میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جیسا امیر سنت کو دیکھیے دیکھیے پلیٹ کو دکھائیے ذرا تھوڑا کلوز کیجئے فل فریم پر دکھا دیجئے فل فریم پہ دکھائیے اور تھوڑا سا زوم کیجئے امیر اللہ اب دیکھا امیر اللہ سنت کو غالبان ہم نے اطلاع نہیں دی کہ آپ کو ہم برائے راست لے کے جا رہے ہیں لیکن میں صرف آپ کو ابھی میں کوئی دوسری اسکین پر باپا کو دیکھ رہا تھا نہیں مجھے تھوڑا پلیٹ دکھائیے باپا کس طرح پلیٹ صاف کر رہے ہیں پلیز ذرا کیمرے مین کو کہیے ان کو تھوڑا انسٹرکشن دیجئے کہ وہ باپا کی پلیٹ کو تھوڑا سا کلوز کریں دوسرے اسلام پہ بھی دیکھے پلیٹ صاف کر رہے ہیں دوسرے اسلام پلیٹ دھو کر پی رہے ہیں ہمارے عموماً اس طرح پلیٹ دھو کے پینے کا رواج نہیں ہے میں نہیں کہتا کہ پلیٹ دھو کے پینا کو فرض واجب ایسا کی چیز ہے لیکن ایک فضیلت ہے کہ جو کھانا کھایا ہے وہی کھانا مطلب کہ ہمارے اس میں اتر جائے گا دیکھیں اب یہ پلیٹ اب آپ دیکھیے پلیٹ کتنی صاف کی گئی ہے دیکھ رہے آپ کتنی نیٹ اینڈ کلین ہے پلیٹ کھانا کھانے کے کیا آپ کی پلیٹ اتنی صاف ہے انگلیاں چاٹی برتن چاٹ لیا تو یوں مطلب کہ اگر ہم اپنا کھانے پینے کے اندر جی ٹھیک ہے ریپیٹ ٹھیک ہے اوکے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ تو ارض کرنے کا مقصد یہ کہ جیسے اب آپ اس وقت دسترخوان میں بیٹھے ہیں تو اپنے جیسے ہمارے اپنی اگر اس طرح کی پریکٹس ہوگی گھر کی تو جب ہم کہیں جائیں گے تو ان شاء یہی انداز ہمارا دوسروں کے گھروں پر بھی نظر آئے گا تو صاف ستھرائی وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ مطلب مدنی میں نے ارض کر دیے اسی طرح کسی کے یہاں جائے تو اپنی مرضی سے اس کے باورچی کھانے پر داخل نہیں ہو جانا چاہیے اور ان چیزوں پر احتیاط کرنی چاہیے اچھا پھر کسی گھر جانا ہو تو وہاں کی کوئی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی چاہیے بلکہ سخت ضرورت کے بغیر استعمال کی اجازت بھی نہ مانگیے صبر کر لیجئے اگر اجازت سے کوئی چیز اٹھائی بھی ہو تو ضرورت پوری ہو جانے کے بعد جہاں سے لی تھی وہیں رکھ دیجئے یہ اپنے گھر میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے اچھا بہت اہم بات میں بس کرنے جا رہا ہوں جو باپا نے بیان کی ہے کسی کے گھر جائیں تو ان کے یہاں کی الماریاں اور درازیں وغیرہ کھول کر ہر مت دیکھیے بات بچوں کی عادت ہوتی ہے بڑوں کی عادت ہوتی ہے بھائی خصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں نا تو وہ کپڑا ڈال دیتے کئی چیزوں کے اوپر چادر ڈال دیتے کپڑا ڈال دیتے اب بھی تک ارے اس کے نیچے کیا ہے اب وہ جو, جو شرمندگی ہوگی یہ کیا ہو گیا تو یہ مطلب اس کو اگر دکھانے ہی تھا کہ اس کے نیچے کیا ہے تو اس کو کپڑا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کپڑا ڈالا اس لیے تھا کہ اس کو دکھانا نہیں تھا اور کپڑا ڈالے یہ کیا ہے یہ ارے ہم لوگ تو اس طرح کے بہت سارے مینرس جس کو کہوں اخلاقیات کہوں طور طریقے کہوں جو ہوتے ہیں اس کو اپنانے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح میزبان کے گھر وہاں کے رنگ و روگن فرنیچر باتھ روم وغیرہ کسی پر بھی تنقید نہ کیجئے اگر کوئی خلاف شرعہ چیز اگر آپ وہاں ملاحظہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اپنا وزن دیکھ کر حالات و معاملات دیکھ کر نکی کی دعوت وغیرہ دینے کی جقینا کوشش کرنی چاہیے اپنے ساتھ کچھ رسالے وغیرہ لے کے جائیں تو فتح مختت المدینہ کے کیسیٹیں لے کے جائیں تاکہ دے سکیں تاکہ واپس سی جائیں تو ان کو آپ کے آنے کا اس طرح فائدہ ہو البتہ مہمان مہمان ہوتا ہے مہمان گھر پہ آنے چاہیے کہ مہمان جب گھر آتا ہے تو اپنا رسک لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ لے کر جاتا ہے لیکن مہمان کو چاہیے کہ میزبان کو کسی طرح کی تکلیف نہ دے اذیت نہ دے اور اس انداز سے مہمان بن کر رہے کہ آئندہ میزبان کو اس بات کی خوشی ہو کہ آپ اس کے گھر پر آئیں اس کو دعائیں دیں اور اچھی چیز اگر نظر آتی ہے تو اس کی تعریف کریں کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو سر پہ نظر کریں ہر ایک کے ای گھر میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں عموماً ہوتی ہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا مہمان بننے کے توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی گھر پہ جائیں تو اس کو ہمارے آنے سے خوشی ہو ہمارے بچوں کے آنے سے خوشی ہو بے پردگی دعوتوں میں ہرگیز ہرگیز نہ ہونے دیں ہرگیز نہ ہونے دیں کہ اچھی خاصی برکت بھی چلی جائے تو کیا بالکل وہ اگر ضرورت ہے بھلے فیملی ممبر جمع ہوئے ہیں تو الگ الگ پوشنس ہوں آتے جاتے ہوئے بھی بے پردگی کا اندیشہ نہ رہے ان تمام چیزوں کا ضرور یاد رکھیے کالس مجھے اشارہ ہوا ہے ہیں آئیے کچھ کالس لیتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی حب باپا کو ذرا فل پر دکھا دیئے ایک نظر اس کے بعد پھر کالس بھی لیتے سلو الحبیب صلی اللہ جی کون سنائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں محمد نصر اشمی اس سے پہلے بھی کیا تھا میرا سلام آپ کے بار کا میں ارس کرتا ہوں قبول کیجیے ہم کو ہم بہت خوش نصیب ہیں جو دو ہزار تیرہ میں آپ جیسے زندہ اللہ کے بندے اب میں ولی بھی کہوں گا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا میرے کو کیونکہ ہم جیسے گنہ گار کو جو آپ کی تحریر جو سن کے ہم کو جو رونگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے یہ جو اللہ کا کرم ہے ہم میں بہت فرق آ گیا اور آپ سے آپ کے منہ سے جو بھی نکلے گا وہ پورا ہوگا ہمیں یقین ہے اور عمران کے سال ڈیڑھ سال ہوگا ایک اولاد چاہتا ہوں مجھے اولاد نہیں ہے آپ کے اور میرے بھائی کو بھی نہیں ہے آپ کے لبے مبارک سے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اولاد ہوگی اور جو آپ, آپ کا مدینہ چینل ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں نہ سونا نہ چاندی اللہ سے نہیں مانگتا بس یہ مانگتا ہوں کہ میرے بابا جان اور عمران اختاری صاحب کو صدیوں اور سالوں سے زندہ رکھو اگر وہ زندہ جب تک ہے تو ہمارا اسلام ہے اور ہماری سنی جماعت قائم رہیے میرا یہی مقصد ہے عمران اختاری صاحب میرے ماں باپ کو آپ کی دعا سے محفظر قبول اور میرے بھائی کو ایک گزشتہ رمضان میں انتقال فرما گئے ان کی مغفرت چاہتا ہوں آپ کے لبے مبارک بابا جان کے آشیواد آپ دعا کیجئے اور میرے کاروبار میں آپ دعا کیجئے میں آپ کا عاشق ہوں اور عاشق کی موت مرنا چاہتا ہوں اور سدا آشک رہوں رہ رہ رہ گا یہ میرا وعدہ ہے آپ قبول کیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ شکریہ اللہ حافظ اللہ تعالیٰ کے حسن زن سے مجھے بہتر بنائے اور آپ کی جائز دعائیں جائز مرادوں پر اللہ رحمت کی نظر کرے آپ کو رب کریم ایسی اولاد نصیب فرمائے آپ کے بھائی کو بھی جو خیر و آفیت کے ساتھ نصیب ہو اور ایسی نیک ہو جو اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے جنت پہ لے جائے بگر آپریشن کی آفیت کے ساتھ اللہ اولاد کی سادت سے بھی آپ کو بہرہ بند فرمائیں اور اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے اور جو عمر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر کی ہے وہ عمر ہماری وہ عمر ہماری اللہ کے ذکر میں اور اس کی فرما برداری میں گزرے اس کی نافرمانی فرمانی میں ہماری عمر نہ گزرے دعا کیجیے آپ نے بہت دعائیں دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر و جزا عطا فرمائے اور آپ کے فون میں جو آپ نے حوصلہ اضائی کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی جزا خیر عطا فرمائے بہت بہت شکریہ ہشفی صاحب بہت بہت شکریہ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ جی دوسری کال سنائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حید آباد ضلع خوشا ساحب کابینہ تھیں میرا نگران شورت سے سوال ہے اگر زائد کے گھر میں بچوں میں مدری ماحول ہو مگر باپ نماز روزہ نہ رکھتا ہوں اس کی اصلاح کا انداز کیا ہونا چاہیے سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کسی طرح تفہیم کرنے کی صورت نکالی ہو سکے تو مدنی چینل پر امیر لے سنت کے مدنی مذاکرے دکھانے کی کوشش کیجئے کچھ مختص المدینہ کے رسالے پڑھانے کی کوشش کیجئے اور پاؤں پکڑ کر رو کر لجاجت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کیجئے ہرگز ہرگز اس معاملے میں ڈانٹ تیز انداز یا غصے والا انداز نہیں ہونا چاہیے ماں باپ کی قدر ان کی عزت کے ساتھ ان کو مدنی پھل دینے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ توفیق دے تو دعا بھی کریں تحجد میں اٹھ کر دعا کریں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ اسی طرح چند کوششیں جاری رکھیں اللہ نے چاہ تو تبدیلی آ جائے گی اور کون سنائیے میں محمد آصف بات کر رہا ہوں آپ کا یہ پرام پرام بہت اچھی رکھتے ہیں اور بہت, بہت دیکھتا ہوں آپ کے بہت, بہت اچھی رکھے بہت بہت, بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا میرے سنت اب کلام میں مصروف ہیں تو یہ اب آخری کال لے لیتے ہیں سنائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نگرانہ کیا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں کالے مندر ملکان کا تاجر ہوں میرا نام سید امر شاہدی ہے اگر میں ایک دوہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں تو میں وزو کر کے نماز پڑھتا ہوں واپس آتا ہوں کرتا ہوں تو کی نماز پہ جاؤں گا کیا مجھے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا وضو میں نماز پڑھتا ہوں دیکھیے وزو کی کوئی ایکسپائری ٹائم تو ہوتا نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے ہو گئے اتنے منٹ ہو گئے تو وضو ایکسپائر ہو گیا ایسا نہیں ہوتا وضو اگر جو وضو ٹوٹنے کے اسباب ہیں اگر وہ اسباب پائے جاتے ہیں تو وزو ٹوٹا ورنہ یوں ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہو اور کوئی ایسی ازر نہیں ہے تو وضو یوں ٹوٹتا نہیں ہے جب تک کہ اس کے ٹوٹنے کے سبب نہ ہو تو صرف وقت گزر جانے کے بعد سوچے گا وضو ٹوٹ کے ایسا نہیں ہو تو بعض لوگ ایک ایک وضو سے تین تین چار چار نمازیں زور کے وضو عشا کی نماز بھی عمومی طور پہ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح ٹوٹتا نہیں ہے داخر ہو گئی ہاں یہ ضرور ہے کہ وضو پر وضو کرنا یہ مزید برکتوں کا سبب بنتا ہے نور القیلہ نور اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اثر کا وضو وضو پر وضو کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں کہ دوبارہ آپ نے استنجا وغیرہ کیا اور وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کرتے تھے یہ وضو پر وضو نہیں ہے وضو حید وضو یہ ہے کہ وہ وضو باقی ہے اور آپ کو ایسا بھی نہیں کہ اس جا کے کوئی سخت حاجت ہو اور آپ خالی خالی وضو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں نہیں مطلب بالکل وہ ایزی ہو کر رہنا چاہیے اور اگر وضو پر وضو کر لیں گے تو یہ وضو اللوضو ہوتا ہے نور العلا نور ہوتا ہے اور اس میں مزید برکتیں نصیب ہوتی ہیں آئیے میرے لئے سن کی طرف چڑھ دیں واللہ تعالی تعالیٰ علم علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ